ولی اللہ غیب الماوات ول آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وما امراطی اللہ کل بسر قیامت کا معاملہ تو ایک پلک جھپکانے کی طرح ہے قیامت آ جائے قیامت کب آئے گی یہ بار بار جو سوال کرتے ہیں انہیں جواب دیا گیا قیامت آئے گی قیامت کا لانا کوئی مشکل نہیں ہے ایک لمحے میں آ جائے گی حضرت اصرافیر علیہ سلام سور پھکیں گے اور قیامت آ جائے گی آؤ اقرب بلکہ پلک جھپکنے میں تو ٹائم لگتا ہے قیامت اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے پہلے آ جائے گی کیونکہ وہ فرمائے کن تو فی کن وہ ہو جاتا ہے ان اللہ علی کل شعین قدید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اللہ اکبر اخرجکم من بطون کم آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو لوگ آتے ہیں بچے کو گود میں لیتے ہیں کوئی اس کے کان کو دیکھتا ہے کوئی اس کی ناک کو دیکھتا ہے تبصرے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے اس کی حرکتوں پر غور کرتے ہیں لیکن جو عبرت کی نگاہ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے قرآن مجید فقان حمید نے نگاہ عبرت عطا فرمائی قرآن کا نور کیا کہتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا ذرا غور کریں اللہ تعالی کی شان ہے کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کی علامت اس کے رونے سے پتہ چلتی ہے یعنی ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل بھی نہیں ہوتا جب وہ پیدا ہوتے ہی اگر رو پڑے تو ڈاکٹر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو یہ زندہ ہے یہاں تک کہ جو بچہ پیدائش کے فورن بعد اگر نہ روئے تو میڈیکل سائنس کی روح سے اس کے اندر کچھ نفسیاتی یا دیگر جسمانی پرابلمس ہو جاتے ہیں یعنی انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی پہچان اس کی آواز ہے لا تعلمون شعی تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے لا علم پیدا ہوئے السمع اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے یہ بچہ اپنے کانوں سے آوازوں کو سنتا ہے اور آہستہ آہستہ شعور اور سمجھ اسے پیدا ہوتی ہے ول اور تمہارے لیے آنکھیں بنائیں بچہ دیکھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا جو بچہ بہرا پیدا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا اس لیے کہ جب وہ آوازوں کو سن نہیں سکے گا تو بول بھی نہیں سکے گا تو فرمایا اللہ نے کان دیے اللہ نے آنکھیں دی تمہیں جس سے تمہیں شعور پیدا ہوا اب تم غرور کرتے ہو اور یہ کہتے ہو یہ مجھے میری عقل سے ملا ہے وہ افیدا اور اللہ نے تمہارے لیے دل پیدا کیے دل سے مراد عقل ہے لا اللہ تشکرود تاکہ تم شکر کرو کیا تم نے ان باتوں پر شکر کیا الم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا پیلت پرندوں کی طرف مسخوتن سی جب سمائی آسمان کی فضا میں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں یعنی پرندے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور آسمان کی فضاؤں میں وہ تیرتے ہیں ان فضاؤں میں اس کا بیلنس قائم کرنا اسے کس نے سکھایا سائنس کا یہ کہنا ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو پرندے کو یہ کھینچ کر گراتی کیوں نہیں ہے تو سائنسدان یہ کہیں گے کہ پرندہ اپنے بیلنس کو قائم رکھتا ہے اس کی پر کی قوت ہے اسے پر کس نے دیے بیلنس قائم کرنے کے شعور کس نے دیا اور اسے اڑنے کی طاقت اور اڑنے کی تربیت کس نے دی الا اللہ ان پرندوں کو فضاؤں میں اللہ ہی روکے ہوئے ہیں ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ان یا دل یؤمنون بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ایمان رکھتی ہے واللہ جعل کم من کم سکنا اور اللہ نے تمہارے لیے کچھ گھر بنائے رہنے کے لیے جس میں تم مستقل قیام کرتے ہو ہر قسم کی ضروریات اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی یعنی تمہیں گھر بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی سیمنٹ کی ضرورت ہے کسی طرح اینٹ کی ضرورت ہے رنگ کی ضرورت ہے کیا یہ رنگ سیمنٹ جن چیزوں سے بنتے ہیں کیا یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں کہ زمین میں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں کسی طرح اگر فریج ہے ایسی ہے اگر لکڑی کا سامان ہے فرنیچر ہے گھر میں ضروریات کی اور چیزیں ہیں تو یہ تمام چیزیں بنی ہیں لوہے سے لکڑی سے اور دیگر چیزوں سے یہ چیزیں ساری کی ساری دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں ہاں ان چیزوں کو جوڑنے کی عقل اللہ تعالی نے انسانوں کا عطا فرمائی ون جلو دل انام بن اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر پیدا کی ہے یعنی خیمے جو چمڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں دست يَوْمَ نہا یہ خیمے تمہارے لیے ہلکے ہوتے ہیں ہلکے گھر ہیں ہلکے پھلکے ہیں جن کا اٹھانا آسان ہے یوم وم جب تم سفر میں ہوتے ہو وہ یوم اقوام اور جب تم سفر کے بعد تم کہیں پڑاؤ کرتے ہو تو جنگل ویران میں خیمے ڈال کر تم عارضی قیام کر لیتے ہو وَمِنْ مین اور جانوروں کی اون سے وَأَوْبَارِهَا اور ان کی رو سے وَأَشْعَارِهَا اور ان کے بالوں سے دیکھیں اون تو آپ سمجھتے ہیں بال بھی سمجھتے ہیں اور ایک بالوں سے بھی باریک جانوروں پر جس کو ہم چھوٹے بال سمجھتے ہیں وہ اصل میں روئیں ہوتی ہیں ہمارے جسموں پر بھی ہم کہتے ہیں نا رنگ کے کھڑے ہو گئے تو ایک تو ہمارے جسم پر بال ہوتے ہیں اور ایک آپ اگر چہرے پر غور کریں گے تو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے جنہیں آپ بال کہیں یا روئے کہیں ان سے بھی لباس بنائے جاتے ہیں اور سامان کی چیزیں بنتی ہیں اصاثن تمہارے استعمال کے سامان بنتے ہیں وہ متا اور فائدے کی چیزیں علاقی ایک وقت تک پھر تمہیں مرنا ہے واللہ جعل لکم مما خلق غلالا اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس چیز سے اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنایا یہ سایہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے جو چیز کا نتیجہ ہے اور سایہ گرمی کو دور کرتا ہے وجہ اعلی لقم مینل جیبالی اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ یعنی غار بنائے جہاں پر اگر کوئی سفر پہ ہو تیز بارشیں ہونے لگیں تو وہ پناہ لے سکے وجہ اعلی لقم اور تمہارے لیے لباس پیدا کیے تقی کم جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ سرابیلا تقیقم با سکم اور ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں جنگ میں زخم سے بچاتے ہیں یعنی لوہے کی ٹوپی لوہے کی زرہ اس طرح کے لباس کہ جو جنگ میں کام آتے ہیں تو جنگی لباس اور عام لباس یہ جن چیزوں سے بنتے ہیں وہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور یہ بنانے کی عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا انسان کے ہاتھوں میں اور اس کی آنکھوں میں اس کے جسم میں طاقت اللہ ہی نے دی ہے کدا اسی طرح یو تم نعمت اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری فرماتا ہے لا اللہ تاکہ تم اس کی بارگا میں جھک جاؤ فعین طلح پس اگر وہ منہ پھیریں فعین نما علیق البلاغ المبین تو اے محبوب آپ پر صرف واضح پہنچا دینا ہے وہ عمل نہ کریں گے تو خود وہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے یا رفون نعمت اللہ وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں سم یون پھر اس نعمت کا انکار کر کے نہ کرتے ہیں وہ اکثر حمل کا فرور اور ان لوگوں میں سے اکثر کافر ہیں